ع سنجی محبوبی مفری مولانا رکھنا مجھے دید زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد قسم رحمت اللہ عشاہ ملازاد کیا شاہ کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکٹ پیسہ کوئی حاجت وہ رکھتا ہوں تیری چوکھٹ سر رکھنا علاحی اپنی احمد سے تر دے پاس ورت نا علاحی اپنی احمد سے تر دے پاس ورت سے تو کر دے باخبر رکھنا علای اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر رکھنا صرف اور صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا اس کے سوا کوئی نقصد نہیں پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اشار فرمایا ہے تو ماہ خلق سے جنورس اللہ لیا حدود ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر اپنی عبادت کی اور یہاں عبادت سے مراد معرکت عبادت سے مراد معروفت ہے مشرد رحمۃ اللہ علیہ سماتی تھے کہ جب مراد معرفت ہے تو یہ لیا برون کیوں کیوں فرمایا لیا رو فرمایا فرمایا یہ قرآن پاک جو ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے علاج اور تمام حالات کے اور تمام خدموں کا اس کے اندر علاج کیا گیا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جہاں جاڑی لوگ دین میں گمراہ کرنے میں خوب آگے آگے ہوں اور ان کے مقاصد مال اینٹھنا حلوے پکانا حلوے کھانا نہ گانے وصول کرنا اور دین سے دور کرنا یہ مقاصد ہو گئے ایسا, ایسا بہت دیکھا گیا ہے کہ خلاق صاحب بڑے مشہور ہوئے جا کے دیکھا تو داڑھی نموج ہمارے گروپ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ داڑھی نموج دین سے بالکل بیگم ایسے جیسے شلغم شلغم کی طرح اور باغے سوکھ ٹائپ کی پہنے ہوئے ہیں اور سٹے کے نمبر بتا رہے ہیں نماز روزہ تو بہت دور کی بات ہے سٹے کے نمبر دریا کنارے بیٹھے ہیں اور کہہ کے مشہور کر دیا کہ اگر بابا تمہیں دو چار گالیاں دے دیں تو سمجھ لو تمہارا کام بن جائے گا ارے یہ تو یہ پیر ہوتے ہیں یہ تو پیر کیا پیروی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں لیا رقوم کیجیے گا لیا قدوم کروایا کہ وہ مقبول ہے اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان اللہ کی محبت وہ مقبول ہے جو عبادت کے راستے سے اح? عبادت ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں نماز اڑنے کے بغیر کوئی انسان مسلمانی مسلمانی مشکل سے رہے گا تو پیر کا بن سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معاف نہیں ہوئی تو امتی کمتی کس کرتے ہے کس کھاتے ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لیا بدوم اور مایاں کے وہ مقبول ہے جو عبادت کے راستے سے ہو نماز روزہ بھی ہو شریعت کے احکامات کی پابندی بھی ہو ذکر و اذکار بھی ہو تھوڑا سا سب کو قابل ہے اس کے منہ کو مو لگانے کے ورنہ تو وہ اس قابل نہیں اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے خبردار فرما دیا تھا وہ غرض اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا مقصد کیا ہے اللہ کی معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا اپنے مالک سے پہچان حاصل کرنا اور معرفت سے محبت ہوتی ہے جب انسان پہچان لیتا ہے تو پہچان سے محبت ہوتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے جیسے پہلے ہی ایک ایسا واقعہ عرص کیا تھا جس نے دو نے سنایا تھا یہ ایک بہت چھوٹا سا بچہ تھا وہ بہت اس کے بچپن ہی میں اس کے والد اسے دوڑ کر لائف چلے گئے ہیں کمانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے جیسے آج کل بھی ہوتا ہے تو سعودی عرب گیا ہوا ہے امریکہ کمانے چلا گیا بچے چھوٹے چھوٹے اور بہت عرصے کے بعد اب باپ جو ہے وہ آنے والا ہے وطن اور بچے نے کبھی باپ کو دیکھا ہی نہیں بہت اچھوں کی بول میں باپ اس کو چھوڑ کے چلا گیا تھا کئی برس کے بعد اب آ رہا ہے تو کیا کرتا ہے کہ کسی جاننے والے کو کسی بڑے بوڑھے کو لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میرے والد صاحب मैं رہے ہیں تو میں ان کو لینے جا رہا ہوں ایئرپورٹ یا اسٹیشن تو وہ ان کو میں کیسے کر چاہوں گا آپ جانتے ہیں آپ ان کے پرانے دوست ہیں آپ ساتھ چلے اب جب فلائٹ آتی ہے تو ایک بڑے میاں لاٹھی دیکھتے تھوڑے لگڑاتے اور سامان کندھے کے لیے چلے آ رہے ہیں آ کے بچے سے کہتے ہیں جو हो جوان ہو گیا कहते हैं کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا یہ میرا سوکھ کیس اٹھا کے مجھے ٹیکسی تک پہنچا دو وہ کہتا ہے بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں میں اپنے باپ کو لینے آیا ہوں میں آپ کا نوکر نہیں ہوں کوئی کھلی نہیں ہوں ذرا یہ کہ اتنی دیر میں وہ بڑے میاں جن کو ساتھ لے کے آیا تھا وہ دیکھ جو برسوں سے تمہیں کما کے بھیج رہے ہیں ان کی کمائی سے تم کھا رہے ہیں ان کی کمائی سے تم پی رہے ہیں کھا پی رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور فلاں فلاں نعمتیں تم نے حاصل کی یہی تو تمہارے ابا ہیں جو تمہارے محسن ہیں کب سے تمہیں یہ کما کما کے بھیج رہے ہیں یہی تو نہیں اب جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہی میرے ابا ہیں اب اس کا رویہ ایک دم بدل گیا مزاج ایک دم بدل گیا اور گلے سے لگا لیا چمٹ گیا اور انہیں لگا کہ ابا معاف کر دیجیے مجھے معلوم ہی تھا کہ آپ میرے, آپ میرے باپ ہیں اب تو آپ کو آپ کا سامان کیا میں آپ کو بھی کندھوں پر بٹھا کر لے جانے کو تیار ہوں جیسے ہی پہچان ہو گئی محبت پیدا ہو گئی جب تک پہچان نہیں تھی محبت بھی پیدا نہیں ہوئی تھی کیسا رویہ تھا ایسے ہی اپنے مالک کو اس دنیا میں آ کے ہم بھول گئے تھے جب مالک کی پہچان نصیب ہو جائے گی تو پھر بات ہی گزور ہوگی ہے نا تو یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے انسان کے آنے کا رکھا ہے اور ہم لوگ یہاں آ کیسے کیسے مقاصد لیے بیٹھے ہیں کن کاموں میں ہم مشغول ہو گئے اور اللہ کو ہم بھول گئے الہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر سرپنا کوئی حاجت رکھتا ہوں تیری چوکھٹ فصرپنا سواتے سرپنا کوئی حاجت ہو رکھتا ہوں تیری چوکھ سر اپنا خدا وندہ محبت ای دے اپنی رحمت سے خدا وندام محبت ہے تل سے کرے فدا پر یہ دل کرے فدا پر یہ دل جگر دل کیسے چلا کیا جاتا ہے اللہ پر دل کیسے چلا کیا جاتا ہے اللہ پر دل ایسے فدا کیا جاتا ہے کہ دل کی بری خواہشات پر عمل نہ کرے دل میں بڑی خواہشات ہیں نا دل میں بڑی خواہشات ہیں سیلاب ہیں خواہشات کا گناہوں کا سیلاب ہے لیکن اپنی بری خواہشات کو قربان کر دو اللہ پر فدا کر دو کہ اللہ ہم کوئی بری خواہش کیونکہ دل ہمیں آپ نے دیا ہے اور دل آپ کا گھر ہے ہم دل کے غلام نہیں ہیں ہم آپ کے غلام ہیں لہذا ہم اپنی خواہش پر نہیں چلیں گے بلکہ آپ کی مرضی پر چلنے کے لیے ہم اپنی بری خواہشات کو فون کی بھیٹ چڑھا دیں گے پھانسی چڑھا دیں گے ایک بزرگ فرماتے ہیں آؤ دیا ردار سے ہو کر گزر چلیں سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی آؤ دیا رار پھانسی پھانسی کا راستہ دیکھ وہ مجرم کو پھانسی دیتے ہیں سیکنڈوں کے اندر وہ پہنچ جاتا ہے تو اسی طرح دل کی خواہشات کو پھانسی کرا دو ایک بری خواہش پر بھی عمل نہیں کرو تو کیا ہوگا غوراً بڑی تیزی سے اللہ کا راستہ طے ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے گی اسی کو خواہ صاحب نے اس دولت کو فرمایا ہے کہ اللہ کیا مل جاتا ہے جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری جو ایک تُو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں جو اس کو دنیا میں آ کر اللہ ہی کا ساتھ نصیب نہ ہوا تو کیا حاصل ہوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا معاشاہ مولانا شاہ محمد مصاحم تجارے فرماتے تھے تجی کو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا well. <receiver> یہاں تو آئے اللہ کی مارفت حاصل کرنے میں دوستوں یہ اللہ والوں کی صحبت اور اپنے مزیدار اور گناہوں سے بچنا اور سنت پر معذبت یہ چیزیں ایسی ہیں یہ ایسی دولت ہے کہ جس سے عالم غیر نام رہ جاتا ہے دوستو گویا دل کی آنکھوں سے گویا کہ اللہ تعالی کو دیکھتا ہے انسان حدیث پاک میں اس کو حدیث احسان کہتے ہیں اس کا ایک حدیث کا ہے کہ ان تاغ اللہ کا ان نہ کتا نہ ہوا کہ تم ایسی عبادت کرو کہ گویا کے اللہ تعالی کو تم دیکھ رہے ہو گویا اللہ تعالی کو تم دیکھ رہے ہو عبادت کا یہ درجہ ہم کو حاصل ہو جائے کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو ہم کو تصور ہو کہ گویا کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہے ایسے ہی جو بھی عبادت ہو چوبیس گھنٹے ہماری زندگی اس طرح گزرے کہ ہر وقت ہمیں یہ اسٹادر ہے پھر فرمایا کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تعالی تو تمہیں دیکھتا ہے اللہ تعالی تو ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے یہ یہ عبادت کا درجہ حاصل ہو جانا تو کسی کو یہاں جلوفر ماں نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا تو اس کو اللہ کی محبت سے جو شخص محروم دنیا سے جائے گا بہت خسارے میں رہے گا بہت خسارے میں رہے گا اللہ کی محبت اتنی عظیم الشان دولت ہے اتنی عظیم الشان دولت ہے تو اس کو کہ اس دولت کے حاصل ہونے کے بعد دنیا میں اس جیسا رئیس کوئی نہیں ہوگا دنیا میں اس جیسا بادشاہ کوئی نہ ہوگا اگر چاہیے چٹائی پہ بیٹھا ہو اور چٹنی روٹی کھا رہا ہو لیکن دنیا میں اس سے بڑا دولت مند کوئی نہ ہوگا اللہ کی محبت کو دولت ہے میرے دوست مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدد ذہلی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سلاطین مغلیہ کو مغل بادشاہوں پر جب ان کا اجتماع تھا شاہزادے بھی تھے بادشاہ بھی تھے ان کو مخاطب کر کے فارما فرما رہے ہیں ضلع دارم جواہر پارا یہ یشکست طے ہوئی رش کے زیر گرگو امید سامانے کے منداروں فرماتے ہیں کہ ولی اللہ اپنے سینے میں ایک ایسا مورتی رکھتا ہے اللہ کی محبت کا کہ مجھ جیسا ڈولپمند اور رئیس اس زمین و آسمان کے درمیان ہو تو میرے سامنے آئے سلاطین مولیا کو خطاب کر کے چیلنج کر رہے ہیں کہ میرے جیسا دولت مند کوئی تو یہ اللہ کی محبت ایسی عدیب شان دولت ہے اس کو ایک بادشاہ حضرت پاجا سلیم چشتی رحمتہ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ان کی خدمت میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتا تھا طرفان نے روک دیا کہ ٹھہر جاؤ پہلے میں شہر سے اجازت لے لوں جا بادشاہ کو بڑا ناگاوار گزرا بادشاہ وقت تھا وہ شہر نے بہرحال بادشاہ نے دوارہ کیا تھے وہ دربان جو ہے وہ شہر سے اجازت لے کے آئے دیوندر سے اجازت ہو گئی تو انہوں نے آگے بتا دیا کہ ٹھیک ہے اجازت سے اجازت تھی بادشاہ اندر آیا تو بادشاہ کو دیکھ کر ان بزرگ نے اس پیر پھیلا دیے تانگیں پھیلا دی تو اس بادشاہ کے ساتھ ایک تنخواہ دار مولوی بھی تھا جو سہوت یافتہ نہیں تھا دل میں اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں دوستو لال کھمیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر وہ نہیں تو روش، میں روشنی،, روشنی میں تیرگی پاتا ہے لات شمیں جل رہی ہیں ہر طرف اختر مگر وہ نہیں تو تیر، روشنی میں تیرگی پاتا ہے دل ہاں کہ جگہ جگہ مدرسے کھلے ہوئے ہیں اور علم دین کی تکرار ہو رہی ہے حبیض شریف قرآن پاک سب سیکھا جا رہا ہے لیکن جب تک کسی اللہ والے کی صحبت اور کسی اللہ والے سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا اصلاحی مکادبت نہیں ہوگی اور اسے اپنی اصلاح کا تعلق نہیں ہوگا اور محنت کا مجاہدہ نہیں ہوگا اس وقت تک دوست کو یہ علم بس وسا ہے بس وسا ایک کردار ہے کہ ہم نے بڑا علم حاصل کر لیا لیکن علم تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچاتے دوست کو جو علم اللہ تک نہ پہنچائے وہ علم نہیں ہے وہ تو فن ہے جیسے ڈاکٹری کا فن ہے اور انجینئرنگ کا فن ہے ان فنون سے آپ اللہ تک تو نہیں پہنچ سکتے علم تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچا دے اور علم وہ ہے جو نافع ہو اسی لیے ہمارے حضرت کے پاس اتنے طلباء اساتذہ سبھی کو سبھی بڑے بڑے مفتیان کرم سبا کے دعا کی درخواست کرتے تھے تو حضرت یہی فرماتے تھے اللہ تعالی علم نافع نصیب ہو علم نافع کا ہے کیا ہے جس پر عمل نصیح ہو عملی نہیں تو علم کس کام کر دوستوں قیامت کے دن علم کام نہیں آئے گا صنعت کام نہیں آئے گی دراجات کام نہیں آئیں گے بلکہ قیامت کے دن تو یہ دیکھا جائے گا کہ عمل کتنا کیا اور عمل کیا تھا تو اس میں اخلاص تھا کہ نہیں تھا اللہ کے لیے کیا تھا یا لوگوں کو دکھانے کے لئے کیا تھا یا محل پیٹ کی روزی کے لئے کیا تھا تو یہ سب چیزیں ہیں دونوں تو, تو انہوں نے جب پیر پھیلا دیے تو جو طرفاتار مولوی ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بہت ناگوار ہوئے بادشاہ کے چمچے سے وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے پیر پھیلانا کب سے سیکھ لیا تو حضور نے فرمایا کہ جب سے میں نے ہاتھ سمیٹنا سیکھا یہ ہاتھ میں اپنے اللہ کے سامنے پھیلاتا ہوں بادشاہ وقت ہو یا غلط بادشاہ یہاں آ جائیں مجھے ان سے کوئی غرض نہیں کسی کو مجھ سے غرض ہو اللہ کی محبت سیکھنی ہو کچھ دین سیکھنا ہو تو میرے پاس آئے میرے پاس تو یہ دولت ہے اس دولت کے آگے بادشاہان مملکت کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے خدانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے دوستوں اس لیے کہ قیامت کے دن قبر میں قیامت کے دن دولت کام نہیں آئے بتائیے آئے گی دولت کام کسی سے کسی بادشاہ کے کسی صدر مملکت کے دولت کام آئی بلکہ جن کو ٹوٹوں کی سلامی زندگی میں دی جاتی تھی آج ان کی قبر پر جھاڑو دینے والا بھی کوئی نہیں ایسے حالت میں بھی واضح بڑے بڑے صدر اسپدال مملکت پڑھے گئے کام کیا آئے گا دین کی دولت کام آئے گی اللہ کی محبت کام آئے گی اللہ کی معرفت کام آئے گی بس جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا اور اللہ کی محبت کو حاصل کر لیا جس کے حصول کا ذریعہ صرف اور صرف صحبت رمبا ہے صحبت سالحین صحبت سالحین مدارس اس کی جگہ نہیں ہے دوستو مدارس ہو یا عامی آم آدمی ہو کہ عالم آدمی ہو ہر شخص کو صحبت اللہ کی ضرورت ہے اللہ والوں سے تعلق کی ضرورت ہے اللہ کی معرفت کی ضرورت ہے اہا. اس لیے صحبت اللہ کی خاص اہمیت ہے اور اسی جگہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے تو غرض یہ عرض کر رہا کہ دل اپنا کیسے کردا کرے کہ دل کی جو بری خواہشات ہیں اس کو اس کے اوپر عمل نہ کرے تو گویا اس نے دل اپنا اللہ پر کردا کر دیا اور جگر جگر جو ہے اس کا خون کے آنسر ہو رہا ہے اپنی خواہش پر عمل نہ کرنے سے دل کو جو غم آیا ہے اس پر یہ خون کے آنسر ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں لنی المجن احق بلیہ المصفین اس کو سبحان اللہ کہنے والے وہ لوگ جو تجزیہات زیادہ کرتے ہیں اور ان کو ایک زوم ہوتا ہے اندر ہی اندر ایک کرندار پیدا ہو جاتا ہے بڑی عبادت کر رہے ہیں بڑے بڑے ذکر کر رہے ہیں بڑے بڑے چندے کاٹ رہے ہیں ان کے اندر ایک کردار پیدا کر دیتا ہے شیسان کہ آپ تو بڑے عبادت گزار ہیں آپ ہیں اور بایا گستانی ہو گئے ہمارے مشدد مشدد دامت برکات بعض اوقات ہنستے ہوئے گھر ہیں کہ چند دن اللہ اللہ کر کے اور چند دن نمازیں پڑھ کے اور تھوڑی سی تعلق پیدا کر کے انسان سمجھتا ہے کہ سنا ہے کہ گزرو ہوا کرتے تھے باٮٔیب باٮٔ عزیق دوستانی گزرے زمانے میں تو شاید وہ نہیں ہی ہوں <laughs> <laughs> ایک شتاح جو ہے یہ ایسا تندار پیدا کر دیتا ہے اللہ کے تو وہ بندے پسند ہیں جو اپنے گناہوں پر اپنی سطحوں پر ہر وقت نادم رہتے ہیں سطح کار ہیں اللہ آپ معاف کر اس لیے فلماء اللہ عنی عمر نے بھی احدر حضرت میرے کو شکرحمۃ اللہ کرواتے تھے کہ بادشاہ کے نا اس چیز کی وقت زیادہ ہوتی ہے جو دوسرے ملک سے منگائی جاتی ہے اپنے ملک میں جو چیز ہو اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی بیرون ملک سے جو چیز منگائی جاتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں آزت نہیں کی حاصل سدامت کی حاصل فرشتوں کو فرشتوں کو ایک قرب حاضر ہے اللہ کا وہ ہے قرب عبادت اور انسان کو اللہ نے دو قربت فرما ہے ایک قرب عبادت اور ایک پورو نزامت فرشتوں سے زیادہ تیز راستہ انسان کا دے ہو سکتا ہے اگر چاہے اور نہ چاہے تو بھائی پھر بھی نہیں پھر مٹی کا دیلا ہے مٹی جو ہوتا ہے وہ دیلا ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں چلنا شروع کرتا ہے اور محنت مجاہدہ کرتا ہے صرف دل سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اس کی مدد بھی فرماتے ہیں اور اس کو اپنا راستہ عطا فرماتے ہیں اور اس کو اپنا وصول بھی عطا ہٹا ہے اللہ اس کو مل جاتے ہیں یہی مسئلے انسانیت میں گزرا خدا بندہ محتاط اپنی رحمت سے خدا وندہ محاص ای سیدھے اپنی رحمت سے کرے اپلا تجھ پر یہ دل اپنا جگر اپنا کرے اپلا تجھ پر یہ دل کر اپنی رحمت سے تو کر دے باپ نجم میں ہمارے اور نہ یہ کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں رسوا میں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رہوں تو کر لے ایسے ناکارا کو پھر بار بغر پھر اپنا بنا لے تو کر لے ناک کو پ اس لیے اللہ تعالی سے جلد مانگو اللہ تعالیٰ جس کو جلد کروا ہیں پھر وہ کتنا بھی گناہوں کی طرف بڑھنا چاہے پھر وہ اس کو جانا نہیں تھا جب تعلق پیدا ہو جاتا ہے ماں کو جیسا اپنے بیٹے سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے حدیث بعد میں دعا ہے اللہ اور مباحیت کبابی اللہ پاک آپ میری ایسی حفاظت فرمائیے میری ایسی نگرانی فرمائیے جیسے ماں اپنے بچے کی ہے کہ ہر وقت یہ خیال رکھتی ہے کبھی میرا بچہ کیچڑ نہ کھا لے مٹی نہ کھا لے کہیں بجلی میں ہاتھ نہ دے دے کہیں چولہے سے ہاتھ نہ جلا لے اور جہاں وہ او کیچڑ مٹی کھانے جاتا ہے وہاں جھپٹ کر اس کو فوراً بچا لیتی ہے اپنی گود میں لے لیتی ہے تو اللہ آپ اپنی آب رحمت میں ہم ایسا لے مولانا روکنی اسکر دینے اگر ہزارہ دام بارشد پر قدم چونک بامائی نبارشد ہے جب کی جگہ جگہ قدم قدم کر شیتان نے گناوں کے جال بچا رکھے ہیں کہیں ہنسی عورتوں کے جال ہیں کہیں سینما مینی کے جال ہیں کہیں موبائل بے ننگی فلمیں ہیں کہیں نیٹ کیمرے لگے ہوئے ہیں کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے ہزاروں گنا ہزاروں رنگ کے گنا موجود ہیں جگہ جگہ کتنے کا زمانہ ہے جگہ جگہ کتنا ہے بے حیائی ہے بے پردہ بے پردگی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں تو ان ہزاروں جالوں کو ایک سیکنڈ کے اندر دوڑ ڈالیں گی یہ جال کوئی حیثیت نہیں رکھتے شیطان بھی مخلوط ہے اور وہ بھی مضبوط مخلوط ہے اس کی آپ کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے آپ جس کا ساتھ دینا چاہیں جس کو آپ جلد فرما لیں اس کو آپ کھینچ لیں ساری کائنات کی گمراہ کن کو مل کر کھینچنا چاہیں نہیں کھینچ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ جیسے ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح آپ ہماری से ہم سے حفاظت है। ہے کہ ہم گناہ کر, کر کے آپ سے دور ہوئے جا رہے ہیں اور نفس کی بری بری خواہشات جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے نفس کے لیے ان نسل ہمارک یہ بے شک یہ نسل ہے کہ تم کو برائی برے برے کاموں کا حق دیتا ہے برے برے کاموں پہ اکساتا ہے کلّا مارا ہے مربی لیکن جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے وہی رحمت یہاں مانگی جا رہی ہے کہ اللہ آپ اپنی ایسی رمت ہم یہاں پر مان دیں کہ ہم گناؤں سے بچ جائیں اور آپ کا خرب حاصل کریں کب تک نفس دشمن کی غلامی سے رو رسوا کر پکر لے ہے سنا کارا کو پھر بارے دیگر اپنا چڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو چڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو بغلے خاص کو ہم سب یار عام کر رب نا تو پل لے ساس کو ہم سب یار عام کر رب نا سارے عالم پہ اللہ تعالیٰ اپنا سبز کرنا چاہیے کیا مشکل ہے داخلی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی چڑا کر غیر سے دل کو تو اپنا خاص کر ہم کو تو خاص کو ہم سب پیار کر پنا بپے مشدے کا مل تو کر دے ہم سا وہ کو او او ہنس کہتے ہیں پرندے کو جو موتی چوبتا ہے جس کی اعلیٰ رضا ہے اور رات کہتے ہیں کورے کو کورے کی کیا رضا ہے وہ بو کھاتا ہے پیخانہ کھاتا ہے گھمارے کے مشکل کامل کی برکت سے بحض سے ہم کو آر آپ ہنس چڑیا بنا دیں جو بڑھیا رضا کھاتا ہے یعنی انسان کی اصلی رضا کیا ہے ذکر اضا ہے اور ہمارے ہم نے رضا کیا بنائی ہوئی ہے لیکن انسان کی اصلی ذکر کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی جگہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ روح کی جگہ تو ہے موسیقی لیکن شیطانی روح کی جگہ انسانی روح کی جگہ نہیں ہے انسان تو اللہ کے لیے بنا ہے اللہ کا ذکر سے اس کو راحت ملتی ہے اللہ کے ذکر اللہ پسم ارے تمہارے دلوں کا سکون اور چین اور آفیت اور ہر طرح کی عافیت راحت تمہارے اللہ کی یاد نہیں تم کہاں چلے چلے جا رہے تو بپ مرشدے کا تو کر دے ہنس جاگو کو پوتے پلگو جس نے اپنے قلب و جگر سے کسی عمدہ والے سے تعلق کر لیا صرف ترین سے تعلق کر لیا اپنی اصلاح کا ارادہ کر لیا اور اس راستے میں کوشش شروع کر دی ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مل جاتے ہیں اللہ کی محبت اس کو ضرور حاصل کرتی لیکن اگر چاہے کہ خود سے یہ سارا کام کرے خود سے مظاہدہ کرے خود سے دیکھا کرے تو راستہ طے نہیں ہو جاتا کرواتے ہیں کہ بے رقیقے در شد عشق بے رفیق حرک در کرا عشق عمر گبدش کو نشد آگاہش کہ بغیر رفیق کے بغیر اللہ والوں کے جس نے بھی یہ راستہ طے کرنا چاہا اس کا راستہ طے نہیں ہوگا عمر گزر جائے گی لیکن وہ اللہ تک پہنچ نہیں پائے گا جب تک کسی موشر کامل سے باقاعدہ تعلق اسلحہ کا نہیں کرے گا بقیضے مرشدے کا مل تو کر دے ہنس گا مو کو پیسان کا ہے قلب تمہیں کل بوجی کر دوں آتی سے جو کی توبہ تم کی راہ میں اب تر طوا پل یعنی سے جو کی بات تو ان کی راہ میں اکتل ہم مشغلہ میں بکر کا شامو مشغلہ ہے ذکر کا شامو رونا دیکھو بتاتا رہتا ہوں کہ ذکر دو طرح کا ہے ایک یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرنے کا جیسے نماز روزہ زکات حج اور دوسرے فرائض وغیرہ اور واجبات اور ایک ذکر یہ ہے منفی ذکر کیا ایک عباداتیں مستطا ہیں پازیٹیو عبادات ایک عباداتیں منفیاں ہیں من کی عبادات نیگیٹو عبادات یعنی جن کاموں سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ان سے بچنا تب جا کے ذکر کامل ہوتا ہے جیسے بجلی روشن ہے اس میں ایک نگیٹو تار ہے ایک پوزیٹیو تار ہے جب تک نگیٹو نہ ہوگا بجلی نہیں جلے گی پوزیٹیو نہیں ہوگا تو بھی بجلی نہیں جلے گی اسی طرح جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بھی بجا لانا ہے اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے بھی رو جانا ہے تب جا کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کیا نور دل میں آئے گا نور کی روشنی دل میں آئے گا ورنہ یہ اندھیرائی اندھیرا ازمیرہ رہے گا سمجھتا رہے گا انسان کہ میں دین جینکاری کر رہا ہوں نماز بھی پڑھ رہا ہوں روزہ بھی کر رہا ہوں لیکن کہیں غیبت کرنی غیبت منع ہے عیدت حرام ہے کہیں غصہ کسی نے بیجا غصہ کر دیا بیجا غصہ کرنا حرام کسی کسی کو جھوٹ بول دیا جھوٹ بولنا حرام ایسے ہی کسی کو زبان سے गाली دے دی یا کوئی تانا دے دیا جس سے اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس کو تکلیف پہنچی یہ حیران اس حیران کام میں مبتلا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں تین کے راستے میں بڑی ترقی کر رہا ہوں میں تو تقریبا سے نماز بھی پڑھا ہوں اور میں ایک ایک ہزار دفعہ دروشری بھی پڑھا ہوں بعض لوگوں کے دماغ سے یہ خناس نکل کے ہی نہیں دے گا یہ خناس کی طرح دماغ میں سوار ہو گیا کہ جب بڑے بڑے لم وظاہر کرنا مبارک ہے لیکن تحمل سے کرو لیکن دماغ تو دماغ لوگوں کا ہر جاتا ہے ہم نے ایک فون آیا ہم کو اور ان سے پوچھا ان کے جو حالات تھے کیزیات تھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ ضرورت سے ظاہر ذکر کر رہے ہیں ان سے جب پوچھا نہیں ہم تو کوئی ذکر نہیں کرتے ہم تو کوئی ذکر کرتے بھائی علامات جو سب وہی بتا رہے ہیں کہ دماغ میں خشکی ہے نیند اوڑی ہوئی ہے اور مزاج میں چڑچڑا بنے اس سے لڑ رہے اس سے لڑ رہے ہیں تو یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ آپ نمازی بھی ہیں داڑھی بھی ہے تصمیر بھی کھلے ہیں آپ کے لیکن جو علامات آپ کے احتیاط بتا رہے ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ ذکر ضرور سے جائز ہے یا ہم ان سے زائد ہیں جب بہت پُرے تو معلوم ہوا کہ ہم ذکر ہوتے ہیں تو کوئی نہیں کرتے ہاں ضرور شریک پڑھ لیتے ہیں بھائی کتنا پڑھتے ہیں پانچ ہزار روپئے سو ہو اب حالت کیا ہو رہی ہے کہ ساری رات نیند نہیں ڈرامنے پاڑواتے ہیں اور ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی جاتی مریض ہو گیا اس کی شادی کون کرے گا جب نارمل زندگی نہیں ہے تو اس کے قریب بھی کون پھٹکے گا پانچ ہزار دفعہ لگانا دوشریف پڑے لکر ہم کوئی نہیں کہ دماغ میں ہے وہ گرم ہو گیا خشک ہو گیا اور گیند بھی اتر گئی اور ہر ایک سے لڑے بھائی دین میں ہمارے آسانی ہی آسانی ہے کون اتنے لمبے لمبے بلائے دین میں کہاں لکھا ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث بعد میں فلم میں ہونا زیادہ سے زیادہ ایک ذکر بتایا حالی ہاں سے میں زیادہ سے زیادہ تعداد ایک سو دفعہ کلو میٹر بتائی اس سے زیادہ ذکر تعداد کہیں ہیں اور یہ تو زمانہ کمزوری کا ہے پہلے زمانہ خون نکلوانے کا ہوتا تھا پہلے خون نکلوایا جاتا تھا خون بڑھ جاتا تھا تو نکلوانا پڑتا تھا اور اب خون چڑوانے والا زمانہ ہے ایک بڑے دیا کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ہسپتال میں ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا خون کی ضرورت ہے وہ مجھ سے کہ میں اپنا خون دوں گا ڈاکٹر کہنا کہ نہیں کیا ہے کہ بڑھیا آپ رہی ہیں آپ وہی بات نہیں نہیں نہیں ہم آپ فکر نہ کریں ہمارا پھول نکالیں جب بہت ہی مصر ہو گئے اور شو شرابہ کرنے لگے سبھی لیٹ جائیے آپ نکال لیتے ہیں آپ کا خون ایک بوتل کی ابھی پوری ہی نکالی تھی بے ہو گئے آپ جو ہے نے چیک اپ کیا تو معلوم ہوا کہ بڑھیا کو دو تین بوتل کو چاہیے خون کی آپ جب خون چڑھانا شروع کر دیا درمیان میں ڈیڑھ بوتل کے بعد بڑیا کا آنکھ کھلی تین نہین بولتے نکالی میری ظالموں اب تو بچ کرو ان کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو الٹا کون چڑھایا جا رہا ہے تو یہ زمانہ دوستوں کون چڑھانے والا ہے اور دین اللہ میں نے آسان بنایا ہے مشکل نہیں بنایا اللہ تعالیٰ جس طرح دیکھو ماں باپ اپنے بچے پر زیادہ گوشت ڈالنا چاہتے ہیں جتنا تحمل ہے اس سے زیادہ کوئی والدین گوشت ڈال سکتے ہیں کبھی گوارہ نہیں کریں گے کہ ہماری اولاد زیادہ محنت کرے زیادہ مشقت کرے دینی کہ جس کا اس کو نہ وہ اللہ تعالیٰ کر بندوں سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے اور بندوں سے زیادہ محبت کرنے والے بندوں سے زیادہ رحم کرنے والے تو وہ کیسے وہ کیسے گوارا کریں گے کہ میرے بندے کئی مشکلات اٹھائیں صبح سے شام تصویر بیٹھے رہیں اور دماغ میں خشکی ڈالیں اور ماں باپ سے لڑیں ایسے جوان بھی ہیں جو ماں باپ سے لڑ نمازی بھی ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور داری بھی ہے سب کچھ ہے لیکن شرم کی بات ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمی بھی کر رہے ہیں اس سے واقعات ہو رہے ہیں رہے ہیں اور بھائی بہنوں سے لڑ رہے ہیں اور کاروبار کے معاملات میں لڑ رہے ہیں ایک, ایک صاحب ہمارے حضرت والا رحمتہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے خاص کیا کہ حضرت مجھے بیٹھ کر دیجیے اضرت ہمارے الحمد للہ ہزار بھی خوب تھے اور طبیب بھی بڑے زبردست تھے اور روحانی قریب بھی بڑے زبردست تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو دل ڈالا حضرت نے ذرمایا کہ آپ کے مزاج میں یہ ہے غصہ بہت ہے آج ہم یہ بات کر پھر کیا آپ ذکر زیادہ کرتے ہیں یہاں میں تو ہر وقت میری زبان پہ ذکر رہتا ہے تو کہا پھر آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہوگا کہاں یہاں غصہ بہت آتا ہے اور اتنا آتا ہے کہ غصہ تو میری ناک پہ رہتا ہے اور اس قدر زیادہ غصہ ہے کہ لوگ اگر مجھے کوئی سلام کرے تو میں اس کو گالی دیتا ہوں اتنا غصہ ہے مجھے اس کرنے سے تو موبت آنی چاہیے وہ تو سلام کرتا ہے میں اس کو گالی دیتا ہوں غصہ ہے اور انہیں سمجھنا تو آپ کو مارتا نہیں گئی نے آہستہ سے گالی بتا دیا اور اضرت نے فنمایا اگر یہی حال رہا تمہارا تو تم زور سے بھی گالی دو گے اور خوب فٹو گے لہذا حضرت نے فنمایا میں تمہیں ہرگز ویت نہیں کروں گا اس تک تم یہ سارا ذکر ملتوی نہ کر دو اور کم از کم چھ مہینے کے بعد تم میرے پاس آؤ تمہارا نگاہ معتبل نہیں ہے چاہے معتدل ہو جائے گا تو تمہیں سمجھوں گا تو ویٹ کروں گا نہیں میں کروں گا پھر چھ مہینے وہ رابطہ رکھا انہوں نے اور عمل کی کیا جت کی بات پہ ملتوی کیا سکو اس کے بعد پوچھا کہ اب کیا حال ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے سارے گھر والے مجھ سے تنگ تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ مر جائے کسی تنخ اتنا مجھ سے تنگ ہے لیکن اب وہ آپ کو دعائیں دے دوستوں دن یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت تصویر یہ بیٹھے ہو ارے اللہ تعالیٰ جب قرآن باک میں اشاد کو مارے ہیں ان اولیا ہو ان لگ میرا تو گول وہ ہے جو مستقی ہے گناہ نہیں کرتا مجھے ناراض نہیں کرتا اور فرمایا کہ گنا نہ کرنا آسان ہے کرنا کام مشکل ہوتا ہے نہ کرنا آسان ہوتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ آسانی کا راستہ دے رہے ہیں کہ تم بے فکر بھی نہ کرو صرف فرائض واجبات اور سنت موقعہ ادا کرو ایک نظر بھی نہ کرو لیکن ایک کام کر دو کہ مجھے ناراض نہ کرو میری دوستی لے میری ولاعت لے لو سے اعلیٰ ولایات تم کو اسی راستے سے ملے گی تقوی کے راستے سے ملے گی اور اگر تقوی نہیں اختیار کر سکے کہیں گناہ ہو جائے تو بھی میں نے راستہ اپنا بند نہیں کیا ارے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ ندامت سے ہاتھ پھیلاؤ شرمندگی سے اللہ مجھے معاف فرما دیئے میں نے آپ کو ناراض کیا ان عالقی کا کام کیا بے حیائی کا کام کر دیا ادھر نظر بازی کر دی یا جھوٹ بول دیا نبت کر دی فوراً اللہ کے سامنے ندامت سے جھک جاؤ اللہ سے معافی مانگ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجے. مستقی ہو گیا اور میں مستقی رہنا اتنا آسان ہے کہ جیسے باوجود رہنا جیسے ایک شخص کہتے کہ چوبیس گھنٹے باوجود رہتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ اس کا وزو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وزو ٹوٹتا ہے پھر دوبارہ وزو کر لیتا ہے تو یہ چوبیس گھنٹے باوجود ہو گیا تو مستقی رہنا بھی اتنا ہی آسان ہے. گناہ ہو جائے کہ تو تحفہ کر لو के کے راستے سے پھر اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں گنواتے بلکہ اپنے بندوں کو توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے تو یہ ہے کہ بڑے بڑے وزیر لوگوں کے جباغ سے اتر کے نہیں اب نہیں کے کیا کریں گے پھر برنام کرتے ہیں سلسلے کو پین کیا لگ رہی ہے لوگ کیا ہے دین کی نہیں ہوتی ہے کہتے دیکھو یہ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے ان کے ان کا یہ حال ہے وہ دینی سے لڑیں سلسلے کو برنام کرتے ہیں دین کو بدنام کرتے ہیں حالانکہ دین تو سنا کا محبت ہی محبت ہے ہر ایک کے ساتھ اقلاع ہر ایک کے ساتھ اچھائی اس کی بلائی اس کی خیل پانی یہ دین تو یہ ہے آپ لڑ رہے ہیں آپ غصہ کر رہے کسی کا مال مار رہے کسی کچھ کر رہے ہیں یہ دین تھوڑی ہے دوستو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کسی شہر کامل سے تعلق کر لو تب وہ آپ کو سمجھائے گا کہ آپ اس وقت نفل نہ پڑھیں آپ اس وقت آپ کے والدین کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے اس وقت والدین کی خدمت میں آپ کو اللہ ملے گا اس وقت آپ نفل پڑیں گے اللہ ناراض ہوگا اس لیے کہ والدین کا حق اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے فوراً بعد بیان کیا قرآن پاک میں وہ والدین حسانہ کیا ہے وہ مولانا ہے بقبا رقب اللہ کابل اللہ یا ہو بدل والدینی ارسانہ فوراً اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے جو ہے وہ اہمیت اتنی تھی کہ اپنی عبادت کے فوراً بعد ان کے حقوق بیان کرنا شروع کر کہ ان کے ساتھ کیسے رہنا تو خزاں ربوط اللہ تاب اللہ بب ال والدینی افسانہ انماں جب وننا ان دقل پھر ہوں و راتن ہر ہوما وکل ٹھیک ہے نا کہ ان, ان کو کبھی اب بھی نہ کرو وہ تم تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کر دیں ظلم بھی کر دیں ایک صاحبی حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارض کیا کہ ماں باپ کو کیا حق ہے مقوم ہے تو آ, اگر ماں باپ ظلم کریں تو ان کے ساتھ کیا ظلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان ظلم و ان ظلم تو بھی تم کو اب کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر تم پر وہ ظلم کریں پھر فرمایا اگر وہ تم پر ظلم کریں ہم تو با, ماں باپ والدین کو یہ حق بات بھی کریں تو بدبینی کر رہی آفربانی کر رہی غصہ دکھا رہی ہے یہ کیا ہے دوستوں یہ اسی لیے کہ دین کی صحیح سمجھ اللہ والوں سے حاصل ہوتی ہے وہ حاصل نہیں کی اگر یہ حاصل ہو تو معلوم ہو کہ اس وقت چلے پر جانے سے زیادہ ضروری اپنی بیوی کی خدمت کرنا ضروری ہے اپنی بیوی کے حقوق کی رعایت ضروری ہے اور اس سے جانے سے زیادہ ضروری اپنے والدین کو راضی رکھنا ان کی خدمت کرنا ضروری ہے یہ ہے دین دوستو یہ ہے حکمت دین الٹا پھلٹا نہیں ہے جیسا چاہے کر لو بلکہ دین کے اندر زبردست حکمت ہے ہر کام حکمت سے کرنا ہے اور اس, کا, اس حکمت کو حکمت والوں سے سیکھنا ہے حکمت والوں سے سیکھنا ہے حکمت سیکھنی ہے تو حکمت والوں سے حکمت ملے گی کہ کس وقت میرا مولا کس کام سے راضی ہوگا بال تباہ سے جو کی تا باتوں کی راہ ہمیں تو کل سے جو کی تا تم کی راہ میں اپغلہ ہے ذکر کا شامو سر اپنا تو یہی ہے کہ ہما تن مشغلہ یا یعنی نہیں ہر وقت یہ ایک مشغلہ ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت اللہ اللہ سبحان اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں بلکہ ہر وقت یہ دستگجو رہے کہ اس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اس وقت میں کون سا کام کروں آزان ہو گئی تو نماز پڑھوں یا تاج کھیلوں یا ڈگو کھیلوں جا کے یہ فکر جب سوار ہو جائے گی اور سمجھ لو کہ یہ ہر وقت کی یاد اس کو نصیح ہو گئی ہر وقت اس کو فکر ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی رہے میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہے اصلی کے ذکر یہی ہے تغاقل سے دوستوں کی راہ میں ماتن ت مشغلہ ہے وکر کا شام و سہر رکھنا علا اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر رکھنا نہ ہیں ہمارے اور نہ یہ شم سو کمر رکھنا سوا دیرے نہیں ہے کوئی سنگے سوا دیر نہیں ہے کوئی میرا سنگے درخت نا کوئی حت ہو رکھتا ہوں تیری چو گھٹ سرپنا کوئی حاد رکھتا تیری جو سر اللہ تعالیٰ معافی بس بھیا دعا کر لو اللہ تعالیٰ مضبوبی اور سب دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں نے عالم کو اللہ اپنی عمارت و محبت سے سیراب کرنا دیا اللہ ہم سب کو جز کرنا دیا اور ہمیں جس مقصد کے لیے آپ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ اس مقصد کو ہم نہ بھولیں اور اس کے لیے مستقل کوشش مسلسل سد و اور مسلسل کوشش سراط مستقیم پر ہم کرتے ہیں اچھا بار بند نہیں ہوگا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملی غمیں دو جہاں سے فراغت ملی اللہ کی محبت کا غم بیمار کرنے والا غم تکلیف دینے والا غم نہیں ہے اللہ کی محبت کا غم بڑا لذیذ ہے اس فرماتے ہیں تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراغت ملے سارے جہان کے غم سے غم آتا ہے دل میں نہیں اللہ والوں کو بھی غم آتے ہیں حوادث آتے ہیں حادثات سے آتے ہیں کبھی اور لڑکی اولاد کا انتقال ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا کبھی کوئی نقصان ہو گیا کبھی کسی نے تکلیف پہنچانا لیکن دل ان کا جو ہے وہ پرسکون رہتا ہے دل میں غم داخل نہیں ہو پاتا فرماتے تھے جیسے لینڈ گھڑی بناتا ہے واٹر پروف اور دعویٰ بھی کرتا ہے کہ دو سو میٹر گہرائی پانی میں لے جائیے پانی اس میں داخل نہیں ہوگا فرماتے تھے کہ جب مخلوق کو یہ طاقت ہے ایسی چیز بنانے کی کہ پانی کے اندر گڑی میں دا پانی داخل نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ تو خالق ہے وہ ایسا دل نہیں بنا سکتے کہ اس کو غم فروخ کر دوں اتنے غموں میں گھیرا ہوا ہو اس کے باوجود دل پر اثر نہیں ہوتا دل پر ان کے ایک ہی غم سوار رہتا ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض بند ایک ہی غم ان کو سوار رہتا ہے اور یہ اس غم کی لذت ایسی ہے کہ اس لذت کے آ ساری دنیا کی لذتوں کو ڈکا دیں یہ ایسا لذیذ ہو تیرے غم کی مجھ کو دولت ملے غمیں دو جہاں سے ثقافت اور فرماتے ہیں کہ محبت تو ایبل بڑی چیز ہے اللہ کی محبت اس کا ایک ذرہ حاصل ہو جائے بڑی چیز ہے بھائی محبت تو ایبل بڑی چیز ہے یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت میں اگر اللہ کی محبت کی حسرت ہی مل جائے انسان پوچھتا ہے گھاش مجھے بھی اللہ نے آپ کی محبت حاصل ہو جائے یہ حسرت ہے اس کے لیے کہ ہم چل رہے ہیں گناہوں میں پڑ جاتے ہیں مقصد میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں لیکن دل میں حسرت سی ہے اس کو کہ اللہ کب تک ہم اس غلط کی زندگی گزاریں گے کب تک ہم اس بیٹے پڑھتے رہیں گے کب تک نفص و شیطان کے ہاتھوں ہم کھلونا بنے رہیں گے کاش کہ ہم آپ کے بن جاتے کاش کہ آپ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے اس کو فرمائیں کہ محبت تو ایسی بڑی چیز ہے کہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت نہیں سو کے اہل اللہ میں جاتا ہے اور دل میں اندر ٹوٹا ہوا دل رکھتا ہے کہ بھائی کاش ہم جیسے بن جاتے ہیں کاش ہم کالیا کے طریقے پہ چلنے لگتے تو یہ کاش کرنا اس کا یہ حسد رکھنا یہ بھی بڑے کام کی محبت تو ایسے بڑی چیز ہے یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسد ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شرکت نہیں محبت نہیں ہو پھر صرف جذبات ہوتے ہیں جذبات ہوئے تھوڑی دیر کو پھر ختم ہو گئے پھر جا کے وقت تین ہندسوں میں کوشش کرو جگت کرو ایک سیڑھی پہ قدم کرو پھر جب اس پہ جم جاؤ تو اس نے قدم کی کوشش کرو آہستہ آہستہ صحیح کہ ایک دم جمپ مار کے کون کہتے ہیں کہ آپ اوپر چڑھ جائیں لیکن آہستہ آہستہ صحیح کوشش کرتے رہو کرو قدم رکھو ایک قدم چلو گے دوسرے قدم کی ہمت ہوگی دو قدم چلو گے تیسری کی ہمت ہوگی اس طرح آہستہ آہستہ گاڑی چلنی شروع ہو جائے گی لیکن کوشش اور مظاہرہ نہ کرو گے تو یوں ہی کہیں بیٹھے رہ جاؤ گے فوائد صاحب فرماتے ہیں فوائد صاحب کے نیوشار ہوتے ہیں پورے پورے بیان فرماتے ہیں کہ بیٹھے گا چین سے اگر کام کے رہیں کام کے کیا رہیں گے پر بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر وہ نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پڑائے نکل نہیں سکتے لیکن پھڑ پڑا تو سکتے دیکھو از یوسف علیہ السلام کو جب دلی نے قید کر دیا تو اضا یوسف علیہ السلام اب بیٹھے نہیں رہے بیٹھ کے دعا نہیں کی بلکہ بھاگے وہاں سے وہاں سے بھاگے تو دروازہ جو ہے اس کا پوکھل ٹوٹ گیا بھاگنا چیار میں تھا جتنا اختیار میں ہو اتنا کام کرو اللہ کا ملنا نہ ملنا ہمارے ہختیار میں نہیں ہے اوپن مل جاتے ہیں لیکن اختیار میں ہمارے نہیں اس کا مل. ہمارا کام کام کرنا ہے کام کرنا شروع کر دو ایسے نہ بیٹھے گا تو فرمایا کہ بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر وہ نہ نکل سکے مغل کہ میرے بڑھائے کوشش کرتے رہو مایوس نہ ہو بڑفڑے رہو ایک دن ان کو رحم آ جائے گا ایک دن دروازہ کھٹ کٹاتے کھٹ کٹاتے کھٹ کٹاتے کھٹ کٹاتے میزبان کو رحم آ جاتا ہے وہی دروازہ کھولتا ہے کون اچھا اندر آ جاتا ہے دروازہ کھٹ کٹاتے رہو اللہ کا نام لیتے رہو کسی مشکل سے تعلق کرو اور اس سے اپنی اصلاح کراتے رہو دل اگر گر پڑو تو مایوسی کی بات نہیں ہم جیسے کہ اس طرح سے ہم سے گر پڑے گر کر بس اٹھے